ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بحق مولا فولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يغذر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة الظلالة وكل ظلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغضى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کہ ما صلیت على ایبرائیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کم بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم اللہ محمد İ est integral سبحانک لا علم لنا امائا علم راہیم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 شکر تم و تم پکانم واہ شا کرن شیطان انسان پر جو اپنے جال پھینکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو مطلق صورت ہے ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری صورت متعدد ہے بعض گناہوں کے لیے وہ بعض موسموں کا انتظار کرتا ہے جیسے اس سے قبل محرم کا مہینہ گزرا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ محرم کے شروع ہوتے ہی شیطان دو طرح کے پداختوں کو رواج دیتا ہے اور دو فیقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور دو بدایتیں جاری کرتا ہے ایک تو رافذی ان کے اندر ماتھم سینا کوبی نو خانی اور تبرہ جیسی بدھاعت کا جال پھینکتا ہے اور پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور دوسرے ناصری ہیں جن کے دلوں میں اہل بہتے رسول کی عداوت ہے دشمنی ہے ان پر وہ خوشی ملانے کی بدت بس وسا کے طور پر پیش کرتا ہے اور وہ اسے اچھی طرح قبول کرتے ہیں محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دس محرم کو بطور عید مناتے ہیں چراغاں کرتے ہیں اچھے پکوان اور لباس زیر تھے زیب تن کرتے ہیں اسی طرح یہ سفر کا مہینہ ہے اس میں شیطان کو عقیدے کے تعلق سے گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر اس کے مساوس کو قبول کرتے ہیں اور شیطان کی باتوں میں آ کر سفر کے مہینے کو نحوسل کا باعث قرار دیتے ہیں اس مہینے شادی بیاہ کو بڑا سفر کرنے کو یا کسی بڑے کاروبار کو جمانے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں نحوسل قرار دیتے ہیں اور ایسے ہر کام سے گریز کرتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک شیطان کی سازش ہے اور بڑا ہی خطرناک حربہ ہے یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں پیدا کرتا ہے یہ مہینے ہفتے اور دن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں ان دنوں میں سے بعض دنوں کو منحوس کہنا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے متلازر ہیں ان عدت شہور انہ اتنا اشر شاہر اللہ رب العزت نے بارہ مہینے سال میں پیدا کر رکھے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ تیرے بارہ مہینوں میں سے بلا مہینہ منہوس ہے تو یہ اللہ تعالی کو چیلنج کرنے اور اس کی تخلیق کو دلکارنے کے مترادف ہوگا یہ شیطان کا بندوں پر عتیجے کا وار ہے اور یہ وار کر کے وہ بندوں کو مشرق بنا دیتا ہے اور بہت سے بندے اس کی سازش میں مبتلا ہیں اور اس مہینے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں بعض لوگ منگل کے دن کو اور بعض گڑھ کے دن کو محروش تصور کرتے ہیں اس دن شادی بیاہ کا اہتمام جو سفر کا قصد ہرگز اختیار نہیں کرتے دی. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک تدخل ہے اور عمدہ رحم العزت کی غیرت کو اور اس کی تخلیق کو دلکارنے کے مدرادے ہیں جو لوگ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں وہ بہت سے حوالوں سے شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں ایک طرح سے تقدیر کا انکار بھی لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک ایپ جوئی محسوس ہوتی ہے بہت سے شرع نصوص کا کار گیا بخاری مسلم میں رسول اللہ وسلم کے حدیث ہے لا ادوا ولا تیارت بلا حانت ولا صفرہ آپ نے چار چیزوں کی نفی کی لا ادوا ایک تو ادوا نہیں ہے عدوہ کا معنی کسی مرض کا متعدی ہونا ادوا سے مراد یہ ہے کہ کسی کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اور پھیل جائے روا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا بلا تیار اور نہ ہی برشگونی کا کوئی تصور ہے کسی شے کے منحوز ہونے کا عقیدہ نقصان دہ ہونے کا عقیدہ بالکل خلاف شریعت ہے اور توحید کے تضادوں کے خلاف بلا ہار تھا اور نہ ہی ہامہ ایک جانور جسے ہم اپنی زبان میں الو کہتے ہیں جاہلیت کے دور میں الو کا گھر کی چھت پہ آنا یا گھر کے قریب اس کا آواز نکالنا منہوس تبر کیا جاتا تھا اور جس گھر کی چھت پہ الو آ کر بیٹھتا یا بولتا اس گھر کے لوگ سہن جاتے کہ ہم میں سے کسی کی موت واقع ہونے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی کی اس کو باطل قرار دیا حمایت بڑا سفرہ اور سفر کے مہینے کو باعث نحس قرار دینا بھی غلط ہے یہ مہینہ ہر گرد منحوظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے اس کے پیدا کردہ ایام میں سے ہے اور اس کی ہر خلق میں حکمتیں ہیں ہر خلق اس کی کسی نہ کسی حوالے سے اس کی رحمت اور برکت کا موجے تو سفر کی نخوص کوئی عقیدہ نہیں ہے اور ایک اس میں دو چیزیں اور بیان ہیں بلا نو نہ ہی نو کی کوئی حیثیت ہے نو ایک ستارہ جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور جس کا نمودار ہونا بارش کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اگر بارش ہو جاتی تو اس بارش کو اس ستارے کی طرف منسوخ کر دیا جاتا نبی اسلام نے اس عقیدے کی بھی بیوخونی کی کہ بارش تو اللہ تعالی کے عمر سے برستی ہے اس میں کسی ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہے بھلا غول ہے اور غول بھی بالکل بے حقیقت ہے بھول سے مراد جاہلیت میں لوگ سفر پہ نکلتے سفر پہ نکلتے اور شیاتی اور جن یہ بات محسوس کرتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں شیاطین کا خوف ہے جنوں کا خوف ہے تو وہ مختلف رنگ تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اور یہ بھی شیاطین کی ایک چال تھی تاکہ ان کے دلوں سے اللہ تعالی کا خوف نکل جائے اور یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے خوف میں اتلا ہو جائیں اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے سفر کے لیے اور کسی جنگل میں داخل ہونے لگتے یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ آ سچی دہازل وادی کہ میں اس جنگل اس وادی کے سردار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جس پر جن بڑا خوش ہوتے اور شیطان بھی کہ ہم نے ان لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر دیا اور یہ لوگ اللہ تعالی کے خوف اس پر توکل کے بجائے شیاستین اور جنوں پر توقل کا اظہار کر رہے ہیں تو شریعت نے حمایت تاریخ شرک کی بےخونی کے لیے یہ قواعد بیان فرما دیے تاکہ بندوں کے عقیدوں کی حفاظت کی جائے تو اس میں خاص طور پہ عقیدہ بدشگونی ختم کرنے کا اور کسی بھی شے کو اپنے لیے نہ حس تصور کرنے کا یہ توکل کے خلاف ہے توحید کے منافی ہے اور اس کی حلو شرک کو جا کر چھونے لگتی ہیں اور بندہ شرک کے جال میں مبترار ہو جاتا ہے لہذا ایسے ہر عقیدے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور لوگوں کو اللہ تعالی کے توقل پر اور توحید خالص پر تربیت دینی چاہیے تاکہ ان کے عقائد فاصل نہ ہوں اور ان کا ایمان محفوظ رہے کیونکہ عتیدے کا بگاڑ ساری نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے جس بندے کے عتیدے میں فساد آ جائے اس کی نمازیں روزے حج و زکوٰۃ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تمام عبادت رائے گاہ جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے صرت دنیا بلاخرت کہ بندے نے دنیا میں محنت کی اور وہ ساری برباد ہو گئی اور قیامت کے دن بھی اسے کوئی عجر و ثواب نہ ملے گا جہاں بھی خسارہ اور وہاں بھی خسارہ لہذا وکر کے خوق اور ایمان باللہ کی پخت کی اور اپنے عقائد کی اصلاح یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے مگر آج یہ قوم بری طرح بدعقیدگی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور طرح طرح کے طریقوں سے نہ نہسر بدشگولی اپنائی جا رہی ہے اکثر آپ نے گاڑیوں کے پیچھے کالے کپڑے بندھے ہوئے دیکھیں گے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے یہ کالا کپڑا جو ہے ہمیں کسی حادثے سے بچائے گا ایکسیڈینٹ سے ہماری حفاظت کرے گا ایک انسان اس قدر گر سکتا ہے اپنے بنائے ہوئے کپڑے کو اپنے لیے مشکل کو شاعم اگر آپ کا کبھی سندھ کے اندرونی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو مختلف درخت آپ کو ملیں گے جن پر دھاگے لپٹے ہوتے ہیں اور کپڑے معلق ہوتے ہیں باندھے جاتے ہیں یہ بھی ایک بدرقیدگی کی انتہا ہے یہ کپڑے اور دھاگے ہماری مشکلات کو ڈال دیں گے کپڑوں اور دھاگوں تک اور درختوں تک مشکل گشاہ کرار دیا جاتا ہے اور یہ عقیدہ تو جاہلیت کے دور سے ہی ایک عمومی شکل اختیار کر چکا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے جب نبی اثلان نے مکہ فتح کیا اور کچھ نئے لوگ جو مکہ فتح کے موقع پر اسلام لائے تھے آپ کے ساتھ ہو لیے آپ جانتے کہ فتح مکہ کے فوراً باغ رسول اللہ علیہ وسلم نے حنین کا تست کیا تھا اسی سفر میں جنگ ہنین ہوئی تھی کافلہ رواں تھا ایک درخت نظر آ گیا جس کا نام جاہلی دور میں ذات انواد تھا ذات انواد کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں نے جاہلی لوگوں نے اس درخت کو مقرر کر لیا اور جب بھی اپنے گھروں سے کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو کچھ دیر کے لیے اپنے ہتھیار درخت لٹکایا کرتے تھے اسے وہ فتح نصرت اور کامیابی کا باعث قرار دیتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہتھیار اس درخت کے ساتھ لٹکا دیے جائیں تو فتح نصیب ہوگی ان نئے مسلمان ہونے والوں نے علیہ اسلام سے ایسے ہی درخت کا مطالبہ کر ہے انہیں یہ تو معلوم تھا یہ ہو گیا یہ درخت مشرقین مکہ کا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہمیں بھی کوئی ایسا درخت مل جانا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے ہتھیار لٹکایا کرے اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے اور ویسے بھی یہ سفر ہوتی وادی حنین کا ہے اور جہادی کا سفر ہے کیوں نہ کچھ درخت مقرر ہو جائے نبی نے اسلام سے عرض کیا کہ ذات اللہ ہمیں بھی ایک ذات انواس دے دیجیے درخت ہمیں متعین فرما دیجیے جیسا کہ بشرقی نے مکہ کا ایک ذاتیہ انواد درخت تاکہ ہم بھی اس درخت کے ساتھ اسلح حق ڈٹکائیں اور وہ کامیابی کی ضمانت ہو رسول اللہ, اللہ علیہ نے شاد فرمایا کمہارنا کما فالت بنو السلام اسل مساسل اداہن کمال تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی بات کے مشاہدے ہیں انہوں نے بھی موسیٰ علیہ اسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے ان کفار کے معبود ہیں مشرقین کے جسے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہی کوئی چیز ظاہری ہمیں بھی دے دیجیے جس کو ہم دیکھیں اور عبادت کریں تمہارا یہ درخت کا مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا ہے حالانکہ فرق تو بہت ہے ان کا مطالبہ درخت کا تھا ان کا مطالبہ پورے معبود کا تھا مگر نبی اسلام نے دونوں مطالبوں کو برابر فرار دیے اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ہر صورت تباہ کو شرک کا حجم سوئی کے ناکے کے برابر ہو یا کوہ ہماریا کے برابر ہو دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں انسان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور دائرہ ایمان سے خارج کر کے مشرک بنا دیتے ہیں اور دونوں کی سزا دائمی جہنم کا عذاب ہے تو اس حدیث میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا مطالبہ ایک پورے علاق کا تھا اور ان نئے صحابہ کا مطالبہ ایک درخت کا تھا تو کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معر آپس اور سلم نے دونوں مطالبوں کو برابر فرار دی یہ شرک کی بربادی اور, اور تباہی کی ایک واضح دلیل ہے یہ شرک حجم میں چھوٹا پڑا دکھائی دے سکتا ہے مگر با اعتبار انجام دونوں برابر ہیں دونوں تباہ پر ہیں لیے اس قوم کو سمجھنا چاہیے اور افسوس کہ آج جگہ جگہ ذات انوات موجود اور قائم ہیں اس دور میں ذات انوات سے صرف اصل ہی لٹکایا لٹکاتے تھے اور آج ان درختوں کے ساتھ دھاگے اور کپڑے لپیٹے جاتے ہیں اس دور میں صرف ذاتی انواد جو تھا اس کی تاثیر لڑائیوں تک محدود تھی اور آج ذاتی انواد کی تاثیر زندگی کے ہر معاملے میں شامل ہو چکی وہ اس دور کے مشرق تھے یہ آج کے دور کے مشرق تو کتنی خطرناک بد کی ہے اللہ تعالی پر توکل نہیں اور نہ ہی یہ عقیدہ کہ خیر اور شر تو اللہ تعالیٰ کے امر سے آتے ہیں خیر اور شر کے فیصلے نہ کوئی درف کرتا ہے نہ کوئی دھاگا کرتا ہے نہ کپڑے کی پٹی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افسوس کے ان لوگوں نے رب العالمین کے ساتھ ان دھاگوں اور پٹیوں کو برابر کر دیا ہے جو مقام رب العالمین امین کا ہے وہ ان دھاگوں اور کپڑوں کو دے دیا گیا درختوں کو دے دیا گیا بس عتیدگی کی انتہا ہے تو لاکوا والا تیار ہوتا نہ آپ کو مرض مزاحدی ہوتا ہے اور نہ ہی برش یا نہوسل کسی چیز میں پائی جاتی ہے ہمارے عقیدے کا آدم یہ ہے کہ کبے کی آواز سے ڈر جاتے یہ آواز بھی نہ ہنس کلو کی آواز بھی نہ ہنس کاری بلی راستہ کاٹتے یہ نہ ہنس تب ظاہری عقیدہ آج بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہے تطیر طیر ان سے ماخوذ ہے اور طیر پرندے کو بولتے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ کسی ارادے سے کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلتے جو پہلا پرندہ دیکھتے اسے اڑاتے اگر وہ دائیں طرف کو جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام با برکت ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے اور اگر بائیں طرف کو جاتا تو سمجھتے کہ یہ بائیں سے نہوسد ہے کہیں سے واپس لوٹات یہ پرندوں سے فعال لینا اور پرندوں کی حرکات کو اپنے لیے شگون سمجھنا وہ نیک شگ شگنے درجے کا شرک آج بھی بہت سے لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں اور مختلف دکانوں اور فٹ پاتھوں پر بہروبی بیٹھے ہوئے گندے کپڑے گندی شکلیں اور ان کا رخ کیا جاتا ہے ان سے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے توتے سے پوچھتے یہ شب جو آیا ہے اس کی قسمت کا حال بتاؤ انسان نے اس قدر یہ انسان مر چکا ہے دل مردہ ہو چکے ہیں بد اتیتگی کا راج ہے کہ ایسے گلی سلی لوگوں سے اپنی مشکلات اور اپنے مستقبل کے حوالے معلوم کرنے کے لیے ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور وہ لوگ مستقبل کا حال توتے سے پوچھ کر بتاتے سمر دتن و اصفل اساتذ انسان تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو عقل کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے ساری مخلوقات پر حاوی اس قدر گندے عقیدے اتنی بری سوچ حقیقت یہ اللہ پر تبکل کے منافی آئیے ایک بشارت ان لوگوں کے لیے سن لی جائے جن کے عقیدے ٹھوس ہیں جن کا اللہ پر توکل کامے ہے رسول کریم وسلم نے ایک موقع پر ایک جماعت کا ذکر کیا دراصل آپ نے قیامت کے دن مختلف امتوں کی تعداد کے حوالے سے بات کی یا جو آپ نے خواب دیکھا جی اللہ رب نے وہ قیامت کا منظر آپ کو دکھا دیا رعید البین کچھ انبیاء کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے پچیس تیس افراد کی و نبی وہ ماحول حجروم اور ارجنا کچھ انبیاء کو دیکھا جن کے ساتھ دو یا ایک لوگ کھڑے ہیں بس وہ رئی نبی جن لڑے سا مارا ہوا ہے جو اکیلے کھڑے تھے پوری زندگی توحید کی دعوت دی ایک بندے نے مان کے نہیں دیا سیامت کی جن تنہا کھڑے ہوں گے یہ نبی نا, ناکام نہیں ہے. بہت ہی کامیاب ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن توحید سے ایک انچ آگے پیچھے ہونا گوارہ نہیں عقیدے پر استقامت صلابت اور سختی سے قائم رہنا یہ ان کی زندگیوں کا ثمر اور یہ بہت بڑی کامیابی لوگ مانے یا نہ مانے تکلیفیں دیں بائیکاٹ کریں لیکن توحید کو نہیں چھوڑنا یہ ان انبیاء کو اس میں حسن ہے فرمایا کہ اچانک میں نے اپنی امت میں نے ایک امت کو دیکھا بہت بڑی امت بہت بڑی جماعت سمجھا کہ یہ میری امت مگر بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پھر ایک اور امت کو دیکھا یہ اس سے بھی بڑی کہیں بڑی فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے وفی سب الف راجن ید خون جنت بغیر حساب میری اس امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو جنت میں گلا حساب داخل ہوں اللہ ان کا حساب نہیں لے گا انہیں آزاد دیے وہ جنت کا داخلہ عطا تعفر دے گا ان کا حساب لیے بغیر جنت کا داخلہ عطا تعفر دے گا ستر ہزار افراد ایک حدیث میں فسٹ حضرت تو حب بھی میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے میری امت تو بے بہادا افراد پر مشتمل ہے ستر ہزار کا عدم بہت کم ہے اس تعداد میں اضافہ فرما دے فضاد نہیں اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی اور اس تعداد کو بڑھا دیے یہ ستر ہزار جو ہیں ان میں سے ہر بندے کے ساتھ ستر ہزار اور دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے. حدیث تو بھی لے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بلا احساب جنت میں داخل ہو گیا رسول اللہ صدی اللہ علیہ سد نے شاست لا رفود ولا بو ولا سبو وہ ادارے میں تبقید یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار خوبیاں پیدا ہو جائیں استرقا نہیں کرتے یعنی کسی سے دم نہیں کرواتے دم کرنا ثابت ہے خود کیجی کسی کو کہنے کی کیا ضرورت عام طور پہ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئی. دم کرنا تعویز لکھنا استخارے کرنا ان ڈاکوؤں کا یہ ترین واردات لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور لوگ لوٹ رہے ہیں ایسوں کا قسط کرتے ہیں کہ جا کے ان سے تعویذ لیں دم کروائیں اور شریعت اسے حقیقت توکل کے منافی قرار دیتی جب کسی کی طرف جاؤ گے تو دل میں اسی کا خیال ہو اور شریعت چاہتی ہے کہ بندے کا ہر خیال ہر وقت اللہ رب العالمین پر ہو اسی پر توقل ہو اسی کو پکاڑے اسی سے فریاد کرے یہ حقیقت توحید اور دم کروانے کے لیے کہنا اس توکل کے مناسب اتنی گہری ان کی توحید ہے اتنی پختگی کے ساتھ کسی کو دم کرنے کا بھی نہیں کہتے حالانکہ شرح دم تو ثابت ہے پرانی آیات سے نبی اسلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں نعمت رک یہ سب سے بہترین دن ہے مقصد آپ کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی دم کرنا ہو تو پڑھ کے دم کر دیجئے کسی کو کہنے کی کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت یہ لوگ جنہوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے یہ ان کے توقر کا آزم ہے اور ان کی توحید کی گفتگی ہے اور ان کی غیرت توحید کا مشتمل ہے دوسری خوبی بلائے تطیرون روم پرندوں سے فال نہیں لیتے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں الو یا کمبا یا کوئی پرندہ ان کے عقیدے پر وار نہیں کر سکتا بلی کالی ہو سفید ہو کوئی پرواہ دیں رب پر تمکل ہے خیر و شر اللہ کے اندر سے آئے گی اس پہ کسی پرندے کا کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل دیں ان کے عقیدے بہت ہی ٹھوس ہیں کسی درخت کو متبرک سمجھنا کسی کپڑے کو متورنک سمجھنا دھاگے میں بیٹھنا بالکل ان کے اتیتوں سے خاری ہے یہ بات اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں ولایت ایک اور تیسری خوبی یہ ہے کہ آگ سے داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے یہ علاج اگر جس یہ کے ساتھ یہ آگ کے داغوں کا لیکن چونکہ آگ اہل جہنم پر نافرمانوں کا ٹھکانا ہے تو ایسا طریقے علاج اختیار نہ کیا جائے جس میں کفر یا شرک کے حوالے سے کوئی تائیدی چیز بنتی ہو تو وہ اگر جس جائز صورت ہے اگر اس کو اختیار نہیں کرتے اور جو دیگر علاج کی صورتیں ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں جو حالات اور وبا اور چوسی چیز وہ اعلیٰ ردلیہ تبقل ہو اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں تبکل کیا ہے تبکل یہی ہے کہ اللہ سال نے جو سوار دیے ہیں انہیں بروئے کر لاؤ بروے پار ڈا کر تبکل کرو جیسے ایک نبی اسلام کی حدیث ہے ایک عقلم اگر اونٹ پر سوار ہو اور مسجد آر نماز کے لیے اونٹ کو پہلے باندھو پھر مسجد میں آؤ یہ نہ کہو کہ کھلا چھوڑ دو اللہ پر تبکل کر لو نہیں اسباب پہلے اختیار کر لو اونٹ کی حفاظت کا اس کو باندھنے کا انتظام کر لو پھر تبکل کرو اگر بیماری ہے بخار ہے کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالی نے علاج کے اسباب دیے ہیں یا عباد اللہ اللہ کے بندو دواؤں سے علاج کرو تو علاج کر کے تمکل کرو یعنی کہ دواؤں کو چھوڑ دو کہ اللہ پر تمکل ہے یہ حقیقت تمکل نہیں یہ اسباب بھی اللہ کے عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسباب عطا کردہ اسباب کو اپنانا یہ عین تمکل ہاں ایسے اسباب جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نہیں ہیں. جی ایسے اسباب جو شریعت کے خلاف ہیں انہیں اختیار کرنا توقع نہیں بلکہ واسیت اور گناہ بلکہ بعض اوقات وہ اسباب جو ہیں وہ کفر اور شرک کی بادی میں تھکیل دیتے ہیں اور عام طور پہ یہ اسباب درگاہ اور قبروں کے مجاگروں میں نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں تو جو حلال اسباب ہیں انہیں اختیار کر کے تبقل کیا جائے تو جس قوم میں یا جس شخص میں یہ چار خوبیاں اچھی طرح پیدا ہو جائیں ایک مکمل فام اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لے گئے پیشی تو ہوگی کی عدالت مگر وہ حساب جب صورت منافش ہے سخت حساب وہ نہیں ہو آسان حساب ہوگا آسان حساب کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کے انداز میں بندے پر گناہ پیش کر دے گا ہر گناہ کا بندے سے اقرار لے گا پر آخر میں فرما دے گا میں نے سب معاف کر دی یہ آسان حساب مشکل حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پیش کرے بندے سے پوچھے کہ تھی گناہ کیوں کیا اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور یہ مشکل ہے اللہ کے پیارے دینا اور اپنے لیے آسان حساب کی دعا کیا کرتے تھے اللہ محاسب نے حساب میں یہ سیکھ یادہ میرا حساب آسان لینا میرا حساب آسان فرما دے یہ بہت بڑی بشارت ہے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں جو توحید کے تقاضوں کو اتنی گہرائی سے سمجھیں اور انہیں پورا کرے وہ لوگ کسی خیر کے مستحب نہیں ہے جو کسی بھی شے کے بارے میں نہ حسن. یہ بدر عتیت کی میں مبتلا ہے سفر کا مہینہ آ گیا جناب یہ مہینہ میں ہے شادی بیاہ نہ کیا جائیں کاروبار نہ کیا جائے کوئی لمبا سفر نہ کیا جائے منگل ہے بدھ ہے ان دنوں میں بھی نحس پایا جاتا ہے شرک ہے یہ اور یہ اللہ تعالی پر تبکل کے منافی ہے ایسے لوگ قتل کام لاتے ہیں پرانے بات میں دو چیزیں مضبور ہیں ان نما توہر ہوں ان دوروں پہ تمہارا رب کے پاس ہے اور ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارا شگو تمہارے اندر موجود ہے ان دونوں میں تعارض نہیں اللہ کے پاس شگون ہونے کا معنی یہ ہے کہ خیر ہو یا شر ہو اللہ کے عمر سے آئے گا. اور تمہارے اندر شگون کا موجود ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے شر کا ہو یا خیر کا ہو اس کا سبب تم خود ہو اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے کاروباری گھاٹا پڑ جائے کسی بچے کا انتقال ہو جائے یا کوئی بیماری ٹوٹ پڑے تو اس کا شگوم تمہارے اندر ہے تمہاری معاشیت ہے تمہارے گناہ اپنے گناہوں پر غور کرو اپنے گناہوں میں ان اسباب کو تلاش کرو قصور تمہارا ہے گناہ تمہارے ہیں اور منحوس افرح کا مہینہ ہے منحوس باہر سفر ہے نہیں یہ تمہاری پاشی ہے جو تمہارے گناہ یہ سارے شگوم تمہارے اندر موجود ہیں اگر تم عمل سالے کرتے ہو توحید پر قائم ہو تبکل کے تقاضے پورے کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو وقتی طور پر کو کوئی تکلیف آ بھی جائے خانے کے کائنات کی وہ آزمائش ہے جس پر صبر کی صورت میں اور دراجات کی بڑندی حاصل ہوتی ہے یہ بھی انجام بار میں خیر ہے خیر اور اگر تمہارے اندر شرک و کفر بھرا پڑا ہے یہ شموع تمہارے اندر موجود کو فتنہ آتا ہے کوئی عذاب آتا ہے اس کا سبب تم خود ہو فساد تو پھر بر بر برے مربا بیما کسبت اے دن ناس تری خشکی میں فساد رونما ہو چکا وجہ کیا ہے بما کسبت اے الناس لوگوں کے اپنی ہیں اپنی حرکتیں اپنے گناہ اس کا سبب ہے جو بھی عذاب نازل ہو رہا ہے گاہر ور میں تم خود اس کا سبب ہو یہ ہے تمہارا شگون تمہارے اندر موجود ہے تمہارے اعمال کی صورت میں اچھے اعمال اگر کرو گے تو اللہ کی طرف سے خیر حاصل ہوگی برے اعمال کرو گے تو اللہ کے فیصلے سے تمہیں شر نصیب ہوگا اور تم اس شر کو ماہے سفر کی طرف منسوخ کر دو منگر خود کی طرف منسوخ کر دو کہ صبح فنا شب پتھر لگ گیا تھا کوئی غریب ہو فقیر ہو بیچارا بڑا گندا حالت ہو ہم ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان کو اسی بیچارے پر ڈال دیتے ہیں صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا اس میں یہ نقصان ہوا اپنی معصیتوں پر غور نہیں کرتے اپنی شاہکاریوں پر غور نہیں کرتے یہ تمہارے اندر موجود ہے تمہارا شکر تو خود تم تو مسوخ کرو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو توحید کے تخاضوں کو سمجھو معصیتیں ہیں گناہ ہیں سچی توبہ کرو تاکہ اللہ رب عزت کو تم پر رحم آ اور تمہاری جو مشاکت اور مسائل ہیں وہ ٹر جائیں اور تم آفیت اور آسودگی نے آ جاؤ تو پھر جو عقیدے ہم نے بنا رکھے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے یہ خالق اور مالک کی معاشیت ہے اللہ تعالیٰ کو تلکارنے کے ہیں اس کی تخلیق کو چیلنج کرنے کے متراتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا تو نے سفر کا مہینہ بنا دیا نہوسر سے بھر کر نوز اللہ تعالیٰ کے سارے دن مبارک ہیں ساری گھڑیاں مبارک ہیں ساری ساحد با برکت سارے مقام با برکت ہیں اصل جو قصور ہے یہ کمی بیشی ہمارے اندر ہے ہمارے اعمال کی صورت میں اگر ہم امان سازہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا رحمت بھرے فیصلے فرمائے گا اور اگر نا فرمانیاں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا پھر مختلف آزاد ان پر ٹوٹ پڑیں گے تو ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے گناہ ہو میسیتیں ہوں بدعیدگی ہو توبہ کرنے لیں رجوع اللہ کرنے اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں اپنی اصلاح کرنے لیں سدھر پوری طرح تاکہ دنیا اور آخر جو ہے وہ آفریت میں آ جائیں اور اللہ کے فیصلے رحمت بھرے فیصلے ہمیں حاصل ہو جائیں اللہ باقی کی توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہے اللہ رزت ہمارے احوال پر رحم فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں کی عتیقی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں سادے کی توفیق اللہ